اے آمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنی گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو اللہ ان کے امان کا حال بہتر جانتا ہے پھر اگر تمہیں امان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو نہ یہ انہین حلال نہ وہ انہین حلال اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر کچھ گنا نہ ہو کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہرن ہیں دو اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہا مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا حکم ہے وہ تم نے فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے